الحمد میں سیدہ امیمہ بنت کا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے کا ایک برتن تھا وہ اپنی چارپائی کے نیچے رکھا ہوتا رات کے وقت آپ کو پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی تو اس میں آپ پیشاب کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے اگر کوئی برتن وغیرہ رکھ لیا جائے غریب ہی تو اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت ملتی ہے کہ جب آپ بیمار تھے تو بیماری کی حالت میں آپ نے اس طریقے کار کو اختیار کیا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابو دابود میں ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچاف لاعنین دو لانت والے کام سے بچو ایسے کام کے جن کی وجہ سے لعنت کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ راستے میں یا لوگوں کے سائی دار جگہ میں پیشاب کرنا رخ گزر ہے راستہ راستے میں پیشاب کرنا یا سایہ دار جگہ جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں لوگوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے سایہ کیا ہوا ہے چاہے درخت ہو یا کچھ بھی وہاں پہ شام کرنے سے منع کیا اسی طرح ایک اور روایت ہے سورن نبی داغ کی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کاموں سے منع کیا البرازی وقار اکیس طریقے و دو جگہ پہلی حدیث میں ذکر ہوئی تھی سائے دار جگہ اور راستہ اس حدیث میں ایک اور چیز کا علاقہ ہے الموارد گھاٹ پانی کے جہاں پہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لوگ لے کے جاتے ہیں یا پہلے وہ پانی کے گھاٹ ہوتے تھے لوگ اپنے پینے کا پانی پی اس سے نکالتے اور استعمال کیا کرتے تھے اس کے قریب بھی بدائے حاضر کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسی طرح عبداللہ حضر مغفر رضی اللہ عنہ کی حدیث تو نبی دا میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا غسل خانے میں پیشاب کرنے لا ابولنا احاد ان کی مستحمی تم میں سے کوئی بھی اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے اور پھر ابو داود کی ہی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا روزانہ کنگی کرنے سے وہ عبولا محتصالی ہی اور محتصل یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنے تو غسل خانے میں پیشاب کرنا یہ بھی منع ہے پہلے تو وہ پیشاب کرنے کے لیے اسپیشل کوئی جگہ نہیں بنائی ہوتی تھی تو وہ افرخانے میں لوگ پیشاب کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بناتے اب جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے آج کل وہی کام کرنے کے لیے اسپیشل جگہ بنا لیتے مستقل کہ کرنا ہی گھر ہے افرخانے کے ساتھ ہی وہ ٹائلٹ لگا دیتے الگ الگ ہونا چاہیے دونوں چیزوں کو اسلخانہ खाना ہو واش روم الگ ہو دونوں کو اکٹھا نہیں کرنا اسلخانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا اب مثال کے طور پہ مسجد میں پیشاب نہیں کرنا اور مسجد کے ہی ایک کونے میں ٹوائلٹ لگا دی جائے یہ تو کام غلط ہے نا اس کو بالکل الگ کریں اس سے مسجد کے جو نماز پڑھنے کے لیے مختص جگہ ہے اس سے بالکل الگ کر دیں اس کا راستہ الگ ہو ایسے ہی اسل خانے کے ساتھ اگر واش روم بنانا ہے درمیان میں دیوار کریں دونوں کے دروازے الگ الگ کریں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پیچھے آپ حدیث سن رہے ہیں کہ یہ جو قضاء حاجت کی جگہ ہوتی ہے مشارہ تو شیاتی ہے شیتانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے اوسل خانے کے ساتھ اگر یہ شامل ہو جائے گا تو پھر اوسل خانہ بھی اسی بیماری کا شکار ہو جائے اس لیے اس کو جگا جگا رکھیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے بنا کیا اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے دی جائے گا <سلام>